آپ تمام احباب کو یہ اطلاع دی جا رہی ہے جو یقیناً ایک خوشخبری بھی ہے کہ مسجد کی نئی تعمیر کے سلسلے میں اللہ کے فضل سے آج سنگ بنیاد رکھ دیا گیا ہے اور حسب منصوبہ جہاں تک یہ کھدائی آپ کو نظر آ رہی ہے وہاں تک مسجد تعمیر ہوگی اور تین منزلہ عمارت کا منصوبہ ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اور آپ دعا کرتے رہیے گا کہ اللہ طور پر اسے پایا تک میر تک پہنچانے کی توفیق ادا فرما دوں امید خبر اللہ کی داد سے کہ انشاءاللہ جو آنے والا ماہ رمضان ہے وہ ہم نئی مسجد میں اللہ کی توفیق سے گزاریں گے اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا فرمانے والا ہے مسجد کی تعمیر ایک بہت بڑی نیکی ہے نبی علیہ السلام کے ارشاد گرامی مم بنا دلّاہ مسجد بن اللہ علیہ دن فی الجنہ جو اللہ کے لیے مسجد بناتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا جنت میں گھر بنا دیتا ہے پوریکس میں چاہے کتنی ہی چھوٹی مسجد نبی اسلام کا یہ ارشاد ہے کہ من مم بنا ممبنا مسجد و لاسۃ بن اللہ علیہ بھائی دن پھر کہ جو اللہ تعالیٰ کے لیے مسجد بناتا ہے چاہے وہ پرندے کے گھونسلے کے برابر کیوں نہ ہو اللہ تعالیٰ اسے بھی یہ شرف عطا فرماتا ہے کہ اس کا جنت میں گھر بنا دیتا اور اگر مسجد کشادہ ہو تو اللہ کی محبت اس کی رحمت اور اس کے نظام بڑے ہی خزانے حاصل ہوتے ہیں میں اس وقت نام نہیں لوں گا لیکن جو بھی مسجد کی تعمیر میں ہمارے احباب اور بزرگ اور دوست شریک ہو رہے ہیں اللہ تعالیٰ سب کی زندے کی قبول فرما اللہ تعالیٰ سب کو اس کو اجر عطا فرمائے جو ایک مشورے کی حد تک یا پھر جو مسجد کی ایک ڈیزائننگ اور ڈھانچہ اس کا ایک جو اسٹرکچر جو تیار ہوگا اس کی پوری تفصیل اس حد تک نگرانی کی حد تک کسی نہ کسی اعتبار جس کا بھی تعاون ہے اللہ پاک اس کو قبول فرما اور اس کو شرف قبولیت دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ اپنی محبتیں اور اپنی رحمتیں عطا رحمت یقینا مسجد جو ہے جس علاقے میں تعمیر ہو جائے اس علاقے کے لیے ایک بہت بڑی سعادت ہے اور بالخصوص ایسی مسجد جہاں پر دن رات اللہ تعالیٰ کی توحید نشر اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا بیان ہو اظہار ہو تو یہ تو پھر ایک بہت بڑی سعادت ہے اہل علاقہ کے لیے اور جب سے یہ مسجد بنی ہے آپ اس بات کی گواہی دیں گے کہ یہاں وہ دعوت نشر ہوتی ہے جو سارے انبیاء کی دعوت تھی جو کہ توحید باری تعلی ہے بس المن ارسل نے من قبل کے میں رسونی اجالرحمٰن علیہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سابقہ کتنے انبیاء گزرے سب سے پوچھیے سب سے سوال کیجیے نوح علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام اسحاق علیہ السلام موسٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام سب سے پوچھیے کہ کیا کسی نبی کی دعوت میں یا کسی نبی کے دور میں اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کی عبادت کا تصور تھا سب سے پوچھیں کسی نبی کے دور میں اللہ کے سوا کسی کی عبادت ہوئی کہ ان کی دعوت میں اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت شامل تھی سب سے پوچھ لی کیسے پوچھیں بمبیا تو سارے فوت ہو چکے ہاں ان سے پوچھیں بزریہ قرآن قرآن پاک سارے انبیاء کی دعوت کا محافظ ہمیں قرآن نے بتایا بمارسل قبل کا بَمْ من رسول اللہ رو لا اللہ فاڑو ہم نے آپ سے قبل جتنے انبیاء بھیجے ان سب کی طرف ایک ہی بنیادی وحی تھی کہ میرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے بس میری ہی عبادت کرو یہ ہر نبی کی دعوت تھی اور انشاءاللہ یہاں اس علاقے کی ایک ایک ذرہ گواہی دے گا کہ اس مسجد سے یہی خالص توحید کی دعوت نشر ہوتی ہے اور وقتن فوقتن نبی اسلام کی سنت کی اتباع سنت کے محاصے اور سنت کا مقام اور یہ کہ ہر عمل سنت کے نور سے منور ہو یہ تلقین آپ کے سامنے پیش کی جاتی ہے تو اس مسجد کی وسعت انشاءاللہ مزید آپ کے لیے ایک باعث سعادت اور خوشخبری کے طور پر ہم سامنے لا رہے ہیں اللہ پاک توفیق دے کہ جو مسجد کی دو ذمہ داری ہیں ایک اس کی محراب اور ایک اس کا ممبر یہ دو ذمہ داری ہیں مسجد کی محراب کا معنی یہ ہے کہ یہاں جو جماعت ہو جو نماز قائم ہو وہ بالکل نبی نبیر اسلام کے طریقے کے مطابق ہے. یہ محراب کی ذمہ داری ہے ایسے امام کا تعین ہو جو مکمل نماز اللہ کے پیارے پیغمبر کی سنت کے مطابق ادا کرے یہ مسجد کی محراب کی ذمہ داری ہے مسجد کے ممبر کی ذمہ داری یہ ہے کہ اس مقام پر کھڑا ہو کر بالکل جو خالص دین ہے خالص دین وہ بیان ہو وہ نشر ہو اس میں ایک ذرہ کی ملاوٹ نہ ہو اور خالص توحید و سنت کی دعوت ہو صالحین کی جو دعوت جو اللہ پاک نے قرآن پاک میں ذکر کی جو نبیر اسلام کی حادیث سے ہمارے سامنے آتی ہے بالکل اس دعوت کا اظہار نشر یہ دو ذمہ داری تو اللہ تعالیٰ اس ان دونوں ذمہ داریوں کو ادا کرنے کی توفیق ادا فرما مسجد کا نام آج سے مسجد جنید ہے یہ نام طے ہو چکا دراصل جنید ہمارا ایک پیارا عزیز بیٹا تھا دنیا میں نہ رہا اللہ کا فیصلہ اس کی خدا اور قدر غالب آ گئی نافذ ہو گئی اور وہ انتقال کر گیا اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرز سے اپنی رحمت کی آغوش میں دے اپنی رحمت کے جوار میں اس پر اپنی رحمت کے سائے فرما دیں اور اللہ تعالیٰ ان کے جو بھی عائزہ ہیں والدین ہیں پسماند خان ہیں اللہ پاک سب کو صبر جمیل کی توفیق فرما دے یہ یقین کر لیجئے ماں باپ اپنی اولاد کو پالتے ہیں پوستے ہیں رکھتے ہیں اچھا رکھتے ہیں لیکن اللہ تعالی جس طرح رکھے گا اس طرح دنیا کی کوئی طاقت نہیں رکھ سکتی یہ سوچ हुँ. کر کے وہ اللہ کے پاس پہنچ چکا اللہ کی مہمان نوازیاں ان شاء اللہ اسے حاصل ہوں گی اللہ عوری سے اپنی رحمت کے فیصلے اس کے لیے فرما دے اور یہ ایک بڑی خیر فاہی ہے کہ ان کی والدین نے یہ سوچا کہ بچے کے لیے اس کے نام پر مسجد کی تعمیر ہو جائے حالانکہ عام طور پہ لوگ منفی قسم کی سوچیں سوچتے ہیں جناب آلی شان جو ہے وہ سوئم ہو دسواں ہو چالیسواں ہو سال کے سال برسی ہو اور اس میں دھوم دھام سے جو ہے وہ بڑے بڑے پکوان پکائے جائیں شہرت ہو لیکن ان چیزوں کا کو کوئی فائدہ نہیں کیونکہ یہ بدرت ہے اللہ کے پیارے پہ से دین سے ان میں سے کوئی چیز ثابت نہیں لیکن یہ ایک نیکی مسجد اگر بن جائے صدقۂ جاریہ ایک قائم ہو جائے گا اور ہر نماز پر ہر سجدے پر ہر تصویر پر سبحان رب رائے سبحان رب راحلہ ہر تصویر پر آگے اجر جو ہے وہ منتقل ہوتا رہی اور جو بنانے والے ہیں وہ بھی اس میں برابر کے شریک ہیں برابر کے شریک ہیں دین اسلام میں بڑی غسل بڑی رحمت اور بڑی جو ہے کشادگی ہے اور اللہ رب العزت بندوں کی نیکیوں کا بڑا ہی قدردار ہے یقیناً جو لوگ اس میں معاون ہیں مساحم ہیں انہیں بھی اس کا باقاعدہ اجر ملے گا اور جن کے لیے بنائی گئی ان کے لیے بھی صدقہ جاری ہوگا جو مسجد یہاں بن رہی ہے صرف مسجد نہیں ہے اس سے ملحد ایک ادارہ ہے دینی ادارہ مدرسہ المحدالصلفی تعلیم تربیہ کے نام سے اور یہ ادارہ جو ہے یہ مسل کے سلف کا ترجمہ ہے بالکل اس میں آپ کبھی آ کر دیکھیں کوئی ایسی چیز نہیں ہوگی جو سرف صالین کے منج سے ہٹ کر ہمارا یہ ذہن ہے کہ ادارے سے متعلق ہر کام مسجد میں ہو کلاسیں مسجد میں لگتی ہیں ابھی تو مسجد تن تھی کچھ کلاسیں باہر لگ رہی تھیں کمروں میں لیکن جب یہ کشادہ ہو جائے گی تو ساری کلاسیں آٹھ کلاسیں ہیں ہر کلاس کے آٹھ آٹھ نانو پیریڈ ہیں یہ سمجھیں کہ روزانہ ستر کلاسیں یہاں لگا کریں بچے کیا پڑھیں کہ قرآن تفسیر ترجمہ حدیث اور فقہ اصول فقہ اصول حدیث اصول تفسیر نحو و صرف جو عربی کی گرامر علم میراث اٹھارہ لوگوں تقریباً یہ بچے یہاں پر روزانہ پڑھا کریں گے اور پھر صرف مسجد ہی نہیں یہاں کا پڑھا پڑھایا اور سیکھا سکھایا ایک ایک حرف جو ہے وہ صدقہ جاریہ ہوگا ہمارے اس مرحوم بیٹے کے لیے اور پھر بچے پڑھیں گے پڑھ کر عمل کریں گے اور کل یہ مستقبل کے علماء جو میدان عمل میں آئیں گے اس علم کو آگے بڑھائیں گے لوگ سنیں گے سمجھیں گے قبول کریں گے اور وہ بھی عمل کریں گے تو ہو سکتا ہے نیکی کا یہ سلسلہ قیامت جو ہے وہ جاری اور قائم کرے نبی رسلان کے حدیث ہے اس آئے یہ اتونا عجورہ بہت ہی قبور کہ نو قسم کے افراد ایسے ہیں جو قبروں میں پہنچ جاتے ہیں اور ان کا جسم مٹی بن جاتا ہے مگر ان کو اجر اور ثواب ملتا رہے ان کا ثواب رکتا ہی نہیں تھمتا ہی نہیں ان میں سے ایک شخص مم بنا مسجد ہے جو اللہ کا گھر بنا دے یعنی کتنی بڑی سعادت اللہ کا گھر بنا دے کتنی بڑی سعادت اللہ کا گھر بنا دے جب تک وہ اللہ کا گھر قائم ہے سجدے ہو رہے ہیں تصویرات دروس نمازیں جمع خطبات اس وقت تک ایک ایک حرف جو ہے وہ نیکی کی صورت میں صدقہ جاریہ بن کر پہنچتا رہے گا یقینا یہ قدیم شان عمل ہے اللہ پاک ہماری نیتوں میں اخلاص پیدا فرما دیں اور جو ایک مقصد پیش نظر ہے اللہ اس کی تکمیل فرما دے اور اصل مقصد یہ کہ اللہ تعالی ہم سب سے راضی ہو جائیں اللہ تعالی ہمارے ساتھ اپنی محبت اور رحمت کا معاملہ فرما دیں اللہ علیہ پرثت اس بچے کو جو اپنے پیاروں کو داغ مفارت دے گیا اللہ تعالی اس کو اپنی رحمت کی آغوش میں لے لیں اللہ تعالیٰ اس کو گڑبٹ گڑبٹ اسے جنڈت عطا فرماتے کشادہ قبر اور اللہ تعالیٰ منور اور روشن قبر عطا فرماتے اور اللہ رعظم ہر شر سے ہر تکلیف سے محفوظ رکھے اور یہ عظیم و شان گھر پایا تکمیل کو پہنچے اور وہ سارے مقاصد جو پیش نظر ہیں انشاءاللہ جب تین منظریں بنے گی ارادہ یہ ہے کہ دوسری منظر انشاءاللہ بچیوں کی تعلیم کے لیے وقف ہوگی یہ ایک علیحدہ ایک نیکی کی صورت ہے قوم کی بیٹیاں یہاں پڑھیں گی اور زیبر علم سے راستہ ہوں گی اللہ پاک اس عمل کو قبول لوگ کی شریک اس بھی قرآن ہاں یہ والا داو صاحب نے یاد دلایا کہ یہ اللہ کے فضل سے اس کا بہت سا حصہ جو مسجد کی تعمیر کا وہ حاصل ہو چکا ہمارے بھائیوں کے تعاون سے لیکن پھر بھی گنجائش میں اس میں شریک ہونے کی باقی اگر اس میں آپ شریک ہونا چاہیں تو اس میں شرکت آ فرما سکتے ہیں شیخ داؤد صاحب ہیں اور شیخ عبید صاحب ہیں ہر وقت یہاں موجود ہوتے ہیں اس کے علاوہ عامر بھائی ہمارے مدیر مالیات ہیں اور سات جو مسجد کی تعریف کی نگرانی کر رہے ہیں یہاں موجود ہوتے ہیں تو کچھ ابھی باقی ہے معاملہ اس میں آپ شریک ہونا چاہیں تو شریک ہو سکتے ہیں اللہ پاک ذائخہ دعا فرما دے اور اللہ پاک قبول فرما دے